مار میں مشتمہ راہ لاہ سلو نا لندی نی ناملو سلو سلو تسلی باب سر پروان رسول نوم والا درد نہ ہی باج بولے ترام عالی مقام علماء کرا دیگر مسل کے حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے عزیز دوستو بزرگوں اور بھائی ماشاء اللہ پچھلی دفعہ بھی آدر و ہو ایسا ہوں انتظامیاں انتظامیہ خوب اندر یہ تمام انتظام اور یہ شوق اللہ دی بارگاہ چ دع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مینوں توانو خصوصا میزباناں دے اوتے اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس تو زیادہ مسبی ذوق اور شوکت عطا فرمائے اور اس معفل پاک نو قبول و منظور فرمان تو بعد میرے 아شته تہاڈے 아شته خصوصا میزباناں دے واسطے اس معفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے امین انشاء انتظام اہتمام اور تمام جڑا ہے اللہ دے فضلوں کنا ما ٹھیک سجاوٹ اور اپنی عقیدت کا کیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عزیزا نے گرامی تقریر جس طرح کہ میرا معمول ہے بلاتم ہی صرف کیتا ہے کہ میری تقریر جس طرح کہ یہ بھی میرا مرن معمول کے کہ مختلف حصیا چقسیم ہوں پہلے اقائد اس بعد فضائل اس بعد مسائل یعنی پہلے اپنے چند اقائد دیا باتاں کر گے اس بعد فضائل اہل بیت بیان کریں گے شہادت بیان کریں گے اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق دفعہ فرمائے تو آمین, عمل کی توفیق فرمائے, آمین, آمین. تو توجہ فرمانا ذرا میں بلا تمہید بات شروع کی رسکیتا کرنا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا خالق کائنات نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان نہ فرمایا اللہ. ہر اچھائی تو رب منع, ہر اچھائی دا رب حکم دا ہے ہر برائی تو رب منع کرنا ہے. رب نہ برائی کردائی کا حکم دیا جا آب برائی کرد بھی ملاؤ نے کا رب برائی کا حکم دلاؤ نے کا رب نہ برائی کردائی کا حکم دے رب اچھائی کا حکم دیا ہے اچھا لوگوں پسند کرتا ہے جا رب کرے وہ شرک کا ڈر نہیں وہ کفر کا ڈر نہیں وہ کوئی کواہت نہیں کوئی وہر ایسی چیز نہیں جہرا رب کم خود کرے کیونکہ رب کا فرمانا ہاکے جہا وہ شک کرے مسلمان رہ سکتا نہیں ہالکہ کائنات نے فرمایا تے میرے فرشتے درود پڑھنے اسی محبوب کریم صلی اللہ چند الفاظ میں تلاوت کیسلیما جی چند الفاظ میں تلاوت میں میرے فرشتے بھی درود پڑھنے رہے کچھ اور ایک بندہ وہ کام خود ہے مگر دوسرے نو کرن دی اجازت نہیں حاکم کیونکہ رب انکا الحاکمین ہا کے می کچھ ایسے کام ہوں نے جہے خود کردے نہیں دوجیا نو دی اجازت نہیں ایک بات ایسی مسلم با پہ کچھ کام ایسے ہے جی اولاد نو اجازت نہیں کچھ کم حاکم ایسے کر سکتا ہے انختارات ہوں نے کہ وہ خود کر سکتا ہے اولاد میں اجازت نہیں کوئی سربراہ کچھ کم اجھے ہوں جاپ کر سختات ہوں دوجیا نہیں کہ رب آم الا کے می نے ہے رب رب اللہ می نے ہے ہوں رب یہ کردلا کو اسلام والا کا رسول اللہ جڑے اِس پڑھنے ہیں رب آ میرے فرش کے سارے دروپ پڑھتے ہے کیا یہ رب کام کر سانو بھی حق ہے کہ نہیں بہت صرف یہ کہہ دینا رب کم کر لہوا ابھی کرنے ہاں تو اتراج ہو سکتا ہے بعض کم ہاقم کرتے ہے کہ کرے مگر اجازت نہیں پالن والے رب پالن والا ہے سب کا سب کا باپ ہے سب کا پالن والا ہے ویخنا کہ رب باپ کچھ کم یہ کرد ہے جی اولاد اجازت نہیں مگر ویسنا کہ دیکھ رب حکم لا کے می نے کم می ہے وہ ساموں کرنا چاہیے کہ نہیں مگر نہ دار اتراس کا جب دکو یہ کم نہیں مثلا رب نماز دا حکم دا ہے رب رکو دا حکم دا ہے رب سجدے دا حکم دا ہے مگر خود سجدہ کرتا نہیں رب سجدے دا حکم دب سجدا نہیں رب قیام, قیام کرم یعنی ایسے نے کہ جا رب حکم دیا ہے کردا نہیں کرب حکم بھی دے آپ بھی کر اللہ تمہارا مشرن کرنا مگر اپنی میں اجازت بولو اجازت نہیں داخم ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو سکتی جی یار جی اچھا کام سی تو اولاد بھی دیتا اطراض ہو سکتا ہے جہاں کم میں آپ کرا بھی اولاد نا میرے اسدار سے شک نہیں حکم دا ہے جس طرح کے نماز دیکھا سجڑے کا حکم ہے خود نہیں کرتا مگر اس کام تے شک ہوں نہیں جکم ہی دا جائے کیتا بھی جائے رب آپ نے یہ شک نہ کری میں پڑھ لو میرے فرشتے بھی مار دیں ایمان آ جائے میں بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی پستے بھی میں بھی پڑھنا تھے میرے بولو بولو میں بھی پڑھنا تھے میرے فرشتے بھی پڑھ یار یو اللہ بھی لو بولو ایمان لوگ رب نے لیا آخیا یا یو ہم ناس اے لوگوں جسے یا یو ہم ناس آخیا جائے گا تو مانا پڑے گا اے لوگو وہ وابی دیوبندی شیلا بردئی سائی چوڑے چمار سباہی تمام مخلوق مگر رب نے یاس نہیں آخیا کیا لو یا حکم ہوئے پر ملو ال تسلیم میں تو میرے فریج کے کلے کلے تمام کرو کے خاندے تصویر بھی کھلو کے بڑے کرو یانوی سلامہ لے کر یا بولو ایمان مالو بولو بولو ایمان مالو تھی پڑھو ہوں رب نے حکم دیتا ایمان آنا آخیا بولو بولو کن بےمان آخی ہی نہیں واہ بے رب کن آخیا میں کہہ دا پہ اللہ کا قرآن ہے یا یو امن نہیں یا یو حل کا لفظ رب نے کہا یا حلہ سی نہ معلوم ہے حکم کنو <سؤال> بولو جی <بھی. سؤال> <سؤال> جدو حکم ایمان والے کرنا بھی ایمان والے بھائی مانا کا کام کو ہی کوئی <سؤال> اور معلوم ہوا درود و سلام پڑھے وہ ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا کیوں کہ حکم پڑھنا ہوگی پوچھنے کو پتا لگ جائے ایمان والا تو پردہ دے لگنے دے ایمان اس واسطے ایماندار کی دلیل کیمان جا سلا سلام والے کا یار رسول لاپڑا ہوے وہ ایمان سے شک کیا جا سکتا جڑا یہ کہہ رہا ہو کالی کملی والا لیا مل کے طلام کالی کملی اصل کملی کاملی کیونکہ کم ایمان والے یہ کم ایمان ایمان والے جہن ایلان کرو نہ ویخو جائے نہ پڑھتا وے سمجھا آ کیونکہ ایمان میں تو حکم ہے نا اور دار اسلام کالی کملی اصل کاملی ایمان اسلام رے نب جان میں بے وی رو دے اسلام استلام سبل گن لیا کرم ہے سونے مدنی لاڑ ایمان والو دا کام ہے جہاں کا بالکل جی این پڑھتے محنت بالکل ٹھیک ہے نہ پڑھ کیونکہ دنیا نو پتا تو لگ جائے ایمان والا چیڑا ہے بولو ایمان والا پھر میںلہ میں لے اس واسطے سے یہ بنتا شروع نہیں کرتے یہ بت نہیں یہ اللہ نہیں پڑنا پیالہ پیا پی وہ فرشتے نہیں پے ایمان والے حکم ہوں پیا نہے سنو درا اللہ و اتر رسول اللہ دی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو تے اللہ کے رسول دی بولو بولو کی اطاعت کری اللہ دی اللہ دی اتاد کرو اتی اللہ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا وہ قرآن الحمد تو لے کے ونناس تک جیسے دانے جنا شک نہیں جا شک کرنے والا دہی مانگ ہو جاتا ہے اس قرآن دے الفاظ نے ات اللہ الرسول اللہ دی اتات کرو یا اللہ نبی توافے کاوا کی تھی توافے کعبہ کریے تے نبی دی اتات ہو گئی اے رب العالمین پھر نبی توافے کعبہ کیتا اسی تواف کریے اطاط ہو گئی نبی مسجد نبی امامت کرائی کرائیے اتاط ہو گئی کریئے اتات ہو گئی نبی دوست نبی پاٹ نے مسجر سد نو دوسا دسی دئیے اتات ہو گئی نبی سفا مروا درمیان دوڑے ابھی دوڑیے اتات ہو گئی ابھی نبی پاک نے تبافے کیتا۔ اتات ہو گئی سوا نہرو درمیان دے نہ تو مروے درمیان, درمیان پجے نہ ہجے نو بوسا دے نے. نہ تو کعبہ کرے نہ سبھا مروا دے درمیان جائے نہ باہوں منا وج خیمیاں لا کے بویں نہ تکریاں چاقروں دے گل سے چری ریت کی ہے تیریت کی ہے اللہ مایا میری اتا علی انائے میری اتا ہے تک بھی اللہ کی اتات کیے نبی پاک سے درود پڑنا بولو اللہ کی اتات و سلام پڑھنا میں نہیں بیری گل ہوئے تے. غلط کر دو گلت کہہ دو مگر اللہ دے. قرآن غلط نہیں کہا اللہ دی اللہ اطاعت کرو یا اللہ تری ان اللہ, اللہ النبی. میرے فرشتے تھے. میں درو درود و سلام پڑھنا اللہ دی اتا بولو اللہ بولو سر پے سر کھان تو بعد یہ سوچ تیرا ایمانی سلامت ہے کہ نہیں ختم ہو اللہ کی ہتات اللہ کے نام کے وزی فکر مان لو جی بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے نہ رب کسی مشین امامت نہ میرا رب تباہ کعبہ کابا کرتا نہ میرا رب سفا مروا دے درمیان پچتا نہ میرا رب یہاں تمام چیزوں تو پا ربا کیے ربا رب تیرا جو اللہ تیری اتات کریے لیے کہ کائنات نے فرمایا میری اتات میرے نبیو سلام پڑو میرے نبینے درو سلام پڑو سرک کہو زراقل کو کم لو پر اکل ہو تی دو لڑائی عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو عقل عقل ہو ہوتی نہ عقل ہو ہوتی نہ عقل ہو ہوتی نہ خدا سے نہ لڑائی الہی سے ذرا گونج پہ جا عقل ہو ہوتی نہ عقل ہوتی ہوتی عقل ہو خدا سینا لڑائی شرک دا فتوا کوئی اکل مند نہیں دے بدد دا فتوا کوئی عقل مند نہیں دےل کروزے جذا کے شفیع بغاوت کیوں کہوں اقل ہوں اکل دی خدا دی مخالفت کروں درو درود پاک دی مخالفت کرے تو صرف میری نہیں سنیا دی نہیں وہ لمایا سمی نہیں مانوالی نہیں بلکہ میرے ربال رب پر کی لفظ سکے نہ کوئی داخل کر سکتا ہے نہ کوئی کد سکتا ہے پر اکل ہوتی تو خدا سے نہ رائے، اقل ہوتی اکلان خدا نہ لڑائی جی اکل یہ بنوا بنوالے اسلام کے ٹھیکار بنوا لے انکار کروا لے اور شرکت ختو لیا پہلا ویس تیر ایمان اسلامت ہے کہ نہیں سلام لیا جی تاری اسلام کا کریں اس کو بعد جس نے یہ بات کہہ لے ایمان خالی ہو گئے کیونکہ رب دھیل رب دے کم شرک پیا رب دے حکم نا پیا اور پھر کوئی گنجائش نہیں او کم ہے جا رب کرتا بھی ہے حکم دے دور گنجائش ہو سکتی ہی نہیں تو اچھی جانے من معلوم ہوا اس فرما اس فتوی تو بعد جانے سرکتے فتوی لے کے اور کفر فتوی لے کے اور بدت دے فتو اگر میری ذات تک رہی تک کوئی بات نہیں پر سر متعلق کہ پیا توجہ نہ مسلمان یہ کہنا جی کم اصلی نہیں تو ہور جی اصلی پد وقت نہیں ہو جیے اصلی ازلی بدبخت نہیں تے ہور کی بولارا نہیں پنج ہزار دا کہ پناہ ہزار یہ سب کچھ دے سردے ہر اپنی گل چڈ اس پیو کا پتر ہے جنہیں آخیا حسیم چاہ نے تو دینے جی جاگیر نے دینا پر سارا گلا جا پر میرے نبی نے ٹھکرا دتا تم یہ پناہ ہزار دھیان رکھی بہ ٹھائی ہزار ذکر کری باقی دیا ثابت کرنا پنج میں میں پانچ لکھ دا اعلان کرنا ناراض تکبیر سید شبیر حسین شاہ صاحب میں لکھ دم کا ایلان کرنا کوئی ماں کا لال میری گل وجہ ایڈا جاہل ہو سکتا ہی نہیں جڑا اے سوال کرے کہ درود ثابت درو ادان وڈا جاہل نالے یہ جڑا ایلان کر رہے دو چار جانور میں چکے نے اے او جہل جانور نے او جہل جانور نے جہے ڈائی گھنٹے تقریب تو بعد سوال ہے اس گل تو اگر تتیاں ماری جانے ایک بھی اپنے مسئلے دے مطابق دلیل نہیں پیش کر سکتے لو میں دلائل دینا ذرا توجہ نال سننا تے سنیوں زن تے بٹھا لیا کرو مسلے میں دعوے کہہ سکنا اللہ دے فضل کرم تے مان کر تے اللہ, اللہ دے رسول دے فضل سے مان کر دے میں کہہ سکتا میرا جی اخا دم آپ گل میرا مسلک سچا ہے سچ کا ٹوڑ کدی نہیں ہوا سچ کا نہیں جی نہیں پلنا اصل بات یہ ذکر رسول چبھ دسل گلے حضور دا ذکر نہیں یہ اپنے موڑی سیٹے پڑھن لگے نا او بولو جی حضرت مروم مقور مرو پتا نہیں فلاں لا لاہ نا سگ نہیں وہ تو اج نہیں ہوا پر یہ گل یاد رکھ مٹ گئے گے مٹ مिت گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے مٹ جا مٹ جائیں گے آقا مٹ جائیں گے آداب تیرے آقا مٹ جائیں گے آداب مٹی جائیں گے آدر اے ہارمی دیا کنڈراوا لیا مٹی جائیں گے آدھی ملکی مان بھی سن جا مسلمان سرکار دے ذکر نو بلند کرو اور کہو کہ یار خولا تے دشمن مٹ جائیں گے مٹی جائیں گے آداب مٹی جا مٹی جائیں گے امت جائیں گے آدھے اب تو ہر چلے والے امت جائیں گے آداب میں رب نے آخیا او دنیا اے بدبخت یہ نبی دے سکر ختم کرنا چاہیں گے بلند کر چکا نہیں گے مٹی جائیں گے آداب مت جائیں گے مت جائیں گے آدرے مٹی جائے گاڑ پگری دو سلام پڑے محلے ڈکیا کی بھرنا ہوئے مٹی جائیں گے آداب آلی مل گونج نہیں پی ایمان کی سلام مٹی جائیں گے آداب حضور قرب حاصل کرنا ہوگی وہ دو کم کرے وہ ذکر رسول کی کسرت کرے نبی کے دشمن دشمن سنو کر کے علامہ شاہ بیٹھے پیری ببراہیم صاحب بیٹھے لاما شیر سیاوی صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے ادھر دوست بیٹھے نفرمان میں مولنا ریر کول بھی نہ ہو بازار چیٹا میں آخا مولنا کی کیا بات ہے پیری براہیم صاحب کی کیا بات باہ علام شیر صاحب سیال کی کیا بات ہے مجاہد ہوئے شیر ہوا کیا بات یہ میں تاریف کر دوں جے کوئی گل پرتا ری تمے کہیں خاندھی نہ جسے میرا عمل یہ ہو گیا نا ان پتا لگ گیا یار منہ چ جد بولدہ سڈیاں تریفا کردہ سشمنوں بیتی کرا کردہ پھردا کی ہوئے گا میں ساری دنیا اتنے وجہ شاہ صاحب آ نے انہوں نے دل میری قدر ہو جائے گی جی یقینا جی. اپنا قرب نصیب کرانا میں دعی کہ جنوب دا کا کورب چاہیے مدینے کے تاجدار دا کورب حاصل کرنا چاہتا وہ تمام ان چیزوں کو پاک ہو کے سکرے مستفا کرے نبی کے گستاخ نو دشمن سمجھ جی نبی دا کورب حاصل نہ ہود نیما ہو وار اللہ بادشاہ جی واہ وار اللہ سوال اس واسطے اے میرا مشن ہے کہ میں سرکار دیا گستاخان بےمان سمجھا اور دشمن سمجھا بالکل اس واسطے مل کے مٹ جائیں گے آ جا مٹ جائیں گے یا کم جائیں تیرے نہ نمتا ہے نمتا ہے مٹے گا کبھی چرچا نہ نمتا ہے نمت مٹے گا پول فت جاری دا اعلان کرنا ہے کو ماں لا پانچ لاکھ حاصل کرے میں کھلا چاہ کے نہیں دینا سدک رکاٹ خیرت سیت ہراوے تک لیا نہیں مدرسے کا نام کر کے بھی نہیں لیا اللہ. نبی پاک کے جوڑے خراط نبی پاک کے لنگر چ مدرسہ چل رہا ہے اور دجے نمبر یہ حضور نے جوڑے کی خیرات مین ل بہت بڑا کوئی مالک ہوگی ناچو کچھ پیریا نوکرا نو دے چڈدہ سمجھ وہاں ساری دم پڑدا میرا نبی خدا دی خدائی دا مالک ہے بڑا کچھ اپنے ساد نوتا ہے کوئی نہیں پہ بھی مدد کر دیا میں کچھ بھی نہ کروڑ بھی آ جڑا پر کسے ماں کے لال میں آخلا نہیں میرے تک آپ کرو سوچ کے ٹرنے کا جواب کی نہیں ہونا نکاحت پسند آئے جیڑی تو چنگی لگے اور, ہونے اندر کی ہویا ہویا اور بندہ نکاح کر سو روکا گے اور دینا لو نکاح کرنا آدمی نہیں کر سکتا جہی واسطے نشے آ جائے یہ قانون قائدہ ہے بات سے نشین ہوئی قرآن آتا پیا فن ہو ما تاب والا کم ان بندے کے پتر بن جائے گا ایک بار ایک بار چار معاف کر دو ہوں جی منڈے کو گل کی شرارت کی جتیاں وہ مارا گے نا تو خرمانا جی بچے نے قابو جل کرے نا آواز نہیں نکلنا چاہیے تجوا دی ہاں جی والا تم من سارے نکاح کرو اورتان چیڑی تسند لگی ہر عورت نکاح ہو سکر نہیں ہو سکتا جہد واسطے نسے کتی تو ثابت ہو جائے کہ نہیں کردر نکاح نہیں وہ کر سکتے جہی واسطے تو ثابت ہو جائے کہ یہ نکاح نہیں مسلم ہر عربہ نکاح کر سکتے ہو قرآن آپ ماں نکاح نہیں کر سکتے دھی کر سکتے کر سکتے خوفی نہیں کر سکتے ماسی نہیں یعنی اس طریقے یہاں واسطے نس موجود ہے کہ ہر عورت نکاح کر سکتے ہو جہاں واسطے نس تو نس آ گئی ہے کہ نسے کدی تو ثابت ہے کہ یہاں تھی یہ نکاح نہیں کر سکتے معلوم ہویا کہ ہلت واسطے دلیل کی ضرورت نہیں گرمت واسطے دلیل ضرورت قرآن پران ثابت ہو گیا کہ دلیل ہلت واسطے نہیں ہوں نکاح ہلت واستے دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ کی حکومت واسطے یعنی جائز ہونے واستے دلیل کی ضرورت نہیں جتوں منا کرنا دلیل من واسطے چاہیے نہ کہ جائز واسطے چاہیے نارائ سال پاکستان سو دے چلو نہ سوال اللہ بڑی گل ہے جی یاد مسکن <متحدث> <متحدث> انت رو کر چلو مینہ راگا تن سو شیتھ بلاب تک ہاتھ ہی مین آدم تری سوچا دونوں جنتے جی رہو جو دل کے کھاؤ یہاں کے انگور کھا لیں کیلا کھا لے گنے نہیں آ آ کیا جو دل جے جی کھاؤ مگر ہاتھ ہی شاہ جا رہا پاتا کو من اس درخت یعنی یہ ثابت ہو گیا قرآن بھی قانون ثابت ہو گیا کہ جس نے آخیے نا آدم جنت تیری جا تو جا دو دے فردن سردر ہر چیز دا نام لا کے نہیں بلکہ حرمت واسطے دلیل دی ضرورت ہے نہ تو سابت ہے آدم ساری جنت جنتری مو بیو موجہ لو ہر شاید مگر ہر شا حصہ جا رہا تو خطا خون ہے میرے سوال ہے کہ درخت ہے یہ کریب نہ جاؤ معلوم ہے ہرمت واسطے دلیل کی ضرورت ہلت واستے دلیل کی ضرورت بولو بولو ہلت واستے دلیل کی ضرورت نہیں حرمت واسطے دلیل ضرورت اگے چلو وہ بلا دی خالا کالا کما فلارے جمی ہر شہ تے واسطے ہوں جی شہ سر نہیں استعمال کرنی وہ نس کی ضرورت ہے नहीं بولو بولو नहीं बेलकु, बेलकु। جس طرح کے وماؤ ہلا ہر شاخ کھاؤ پیو پلو وشرا بو ہر کھاؤ پیو مگر مردار سور دوشت زبا در خون جبا وقت بسم اللہ ہی اللہ نہ پڑھیا جائے لا تجا منا کسی اپنے ویسے آپ جھٹکا کرتے سن واگو کا نام لے کے خدا کے نو بغیر جہاں کیتا جائے جیسے سبھا وقت بسم اللہ ہی اللہ اوپر نہ پڑے جائے وہ واسطے یہ چار چیزاں تھی کھا سکتے نہیں جنہوں نہیں کھا واستے دلیل بھی ضرورت ہے ہلت نس کی ضرورت ہے ورنہ ہو اللہ جی خالہ کالا کما فلا اردے زمیا کے مطابق کوئی شہ حرام نہیں پر جنہ واستے نس تو ثابت ہو جائے کہ تعے واسطے حرام ہے نشے کتی ہوے اور ہرمت واسطے دلیل ہوے بھی نشے کتی ہوے اس واسطے جنت جیسے اگر تہار دن دن قرآن چو پیش کیا ہے نکاح کا پیش کیا ہے معلوم ہوا تین جگہ ہوئی ہزار حد لائے جہاں میں ایک وقت دی۔ پیشے نظر رکھدہ یا میں نتیجہ نکلیا کہ ضرورت دلیل دی, حلت واسطے دلیل دی جس طرح کریب نہیں جانا تے خدا لا لا کا سالو نہ میں تو مرے فرشتے درو پڑتے سلو تسلیم وسلم لگ ایمان تھی بھی پڑھو ہوں یہ ہند ہرمتی دلیل تم اٹھا کے اوان نہیں پڑھنا چاہیے کوئی مفتی کوئی کازی پہ کچھ بھی ایک دلیل پیش کر دے قرآن کی دی کہ اس قرآن دیا میں پیش کرنا پیا جی کا ترجمہ یہ کہ دے دن درود و سلام نہ پڑھو لکھ روپیہ آ کے قرآن بابا جی پچھلیا رولا پہ پچھلے رولا پے دیکھا جی نہرکت ہو گئی مفتی جو جرجمہ یہ ہوزام دروت نہیں پڑھنا چاہیے اللہ دی قسمیں پڑھنا چڈ بھی دیا گا لاکھ انعام بھی دیا ایک حدیث پیش کر دے آزام درود نہیں پڑنا چاہیے خدا کی قسم اٹھا کے دیاں گا پڑھنا بند کر گا چلو نرا لگے چلنے کا آزام پڑھنا شرک ہے پانچ لاکھ روپیہ بھی دیا گاڑنا پڑھنا بھی چڑ گا تے جی ایس کوئی بھی نہ ہوئے تنڈوں تیر تیرے تیر آؤ لگ رہے نہ خدا منع کرے نہ رسول کرے, نا منہ تے توں با کرے با با دی مولی تیری حصیت کی با با ہے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے دس پلا نہیں پڑھنا چاہیے تینوں بھائی پڑھنا تینوں نہ پڑھ ٹھیک ہے تے ایمان بھی ریتی میری آواز میں آواز میں بدلوی کام پیش کرنا پیا پان لکھ جن کوئی ماں کا لال جہاں پانچ لکھ لا لے جاؤ مر جاؤ چوری کر کے پناہ پہا ہزار کما دیر کو پانچ لکھ کٹے ہی لے جاؤ چوری دیا تھ مدرسے دکا کھا پی کو میرے کو پانچ لکھ لو ہاکا <تصفح> لال دا نبی دے, دے آئے دے دانے جی ملاوٹ حرام دے پیسے ہوں یہاں چ کو حرام کہہ سرکار کا نام لینا نبی پاک دے نام سے نوٹ آ رہے ہیں پیور اللہ رسول دے نام سے ہلام نہ सरिया سیمنٹ چرایا ادھر مسیح شروع کرے اپنا مکان شروع کرنے مسیح پیچھوں بڑی کوٹھی پہلے بڑی سنیا کا یہاں نامور خطیب ہونے کے باوجود خدا کی قسم مسیح بالکل جی کوئی شک ہوئی ٹھیک ہے جی شاہ صاحب کر کے لے نہ ہو گے پیسے ہون گے جی بینک بیک میں قسم اٹھا کے آدھا پیسے ہی نہیں جن مکان چھت وہی وجہ کے کلے ملاد تا شڑے کے یارویں تلاشی کلے باروی لا چڑے ادھر جنہیں لینا لینتے نے دین تے نہیں دوں گا اچھا سرکار دا نام کسے لیا آ کے اچھی قربان ہو گیا ہر مہینے سرکار ملاد ہوں ہر چندا پیر شریف نبی پاک دا ملاد کرا جنے مہینے چاہتے نے جی آپ کھانا رج کے کھانا بال بچے کھانا پانے آوجا لینا ودے سکار نام سے لوٹا دلہ کو خبر کرے کول نہیں کری حضور دا ملاد پلیوں کرائی د اس بندوبست وجہ سانو یہ پتا بھی سارک دل نوکر سوچ والی کی مالک باہر ہو, ہو چاہیے جو آئے موجودہ ہوکا ہوکر سوچنا کی اچھی تو یہ سکار درد گدا سانوں کی احاطہ لوگ موجود کھا موجود پیتا لک دن جان جا تھر گیا اس نے آخیا کر کرم کال آخیا چیز والا کرم کر خدا کی کس جا می دس میں اٹھا گیا نہ جا منگیا سرکار تا کی جا منگا کو بن منگیا لب دے بس بستا تس گلی نہیں گیا سخی نہیں تو جو منگا وہ پایا جو منگایا رزت ملتا ہے اولاد ملتی ہے ہر چیز جو منگا وہ پایا میری سڑکار گر کترا کسی نے مانگا میری سرکار سے گر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں وہ دربے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں, ہیں اے دریا بہا اور دربے بہ جو منگیا سرکار کو پایا تو مدد کرنا پیا ایک قرآن دی آت جہدہ ترجمہ اے ہوئے یہ ہوزان درود نہ پڑو ایک نبی دی ادیش جہدا ترجمہ ہوے قرآن ازان درو نہ نہ پڑھو کسی کبھی کا قول جہد ترجمہ اے ہوئے یہ ہوزان درود پانچ لاک روپیہ شریر حسین انعام پیش کر جاؤ آو پانچ لاکھ کماؤ یہ حاق لا پر آئے گا کون آئے گا کون کتھوں لے آئے گا کتوں کھڑے گا قرآن بھی آد کتوں کبے گا نبی دیا بیس کتوں کبے گا کسی سیابی کا کال وقا ہی نہیں سکتا تو ماں کا لال جمع ہی نہیں دلیل وا ہرمکی تیرے دنوں میں قائدے اور قانون دے مطابق میرے دنے نہیں ہائے ہائے جے آخ تو اج آخر لوگ روک جان گے نبی پاک دا نام لینا مسلمان چڑ جان گے سوچ گل سوچ تھی جانے ایمان دی جان ہی اٹھ دے سرکار دا نام لینا بابے بھلے شاہ نے کیا کمال کا د کرال چرخا کتان یاد کرت کار ول دل یار والے نال چرخا کہاں میرا چرخا وہ کرخا کو کردائے کر خا کوں کو کردائیں دل میرا تو کردہ کیا بات کیا سنائی رہیں گے کیا بات ہے دل میں آہ चरखा कू मे चरखा कू तुम करदाए दिल मेरा तू तू करदा दिल تر نل پونے کٹان ہوا چلو پر تیرے تو شا کوئی نہ آیا جی سکار تو بغیر رہ سکتے ہر ویلر رسوے ایمان ایمان بولو جی نکی کے درو کی مخالفت کرنی ہے نماز وخری بنا لوگ امید یہ مفتی اور جی آئے پاوے کون اور سارے مفتی گاری لا کے میٹنگ کرو نماز بدلنی چاہیے بھی ہے کا او ہن بیو یہ مطلب ہے نا سلام تو سارے مفتی کردی مولار جا لال میبے بدل جن جن شاہ ہول قرآن شاہ ہول جانا جو کچھ بھی آؤ سارے کٹھے ہو کے میٹنگ بلاؤ سارے را کے سلاح کرو یہ نماز انفر دیئے اصل موہ پیو مول وجہ پڑھ لینی مولوی جی نہ پڑھیے نماز نہیں ہوگی جی مولوی جی لے جائے تو جی پڑھیے تو نماز کو نقصان بے بو نقصان کرے نماز مکمل ہوں جی نماز پڑھیے افسلام کا ائو ہم نہ پی نماز جی اصل تو یا رسول اللہ سور لاپڑیے آدام دا کچھ نہیں گیا میں آم دا بھی کچھ نہیں وہ جیسے سکھانے پنڈ ہوں سن سکھانے پنڈا باغ نہ دسلوس بانگ نہ سردار جی کیوں جانے جی سامدے رہے ہو کہ جی ابھی بانگ دے وہ اصل گل یہ سلاٹے جانے سردار آم جسے آرام دیکھیے سلاتے جان وہ سارے بال پا کے جی آپ چونتر پا کے جانے جیسے سلاد پڑھیے بھی سلادے جانے کی بولو سلامان کلاس کر دے سکھ لینا دے شکلوں اگے رکھ درادری نا گزارو بہت جی تھی آخو مسلمان نبی دے کی مخالفت کر کے وہ تو فتوا حرام دا کے داڑی چ سلام نہیں مل پنڈرانے دسو گے مسلمان نہیں تھی اس واسطے مدد کرنا پیا یہ سی تی آواز ہونے یا نقی سلا مل کا رسول سو سلا کا یا کا سرو سرام یا رسول حاصل کیا اور مسلمان علماء سنت. علماء اس نائنٹی پرسنٹ جڑے آبادی اہل سنت واج می دیبندی واقعی بالکل تھوڑے نہیں یہاں داستے سلاد بھنگ نہیں ہو جا سکتی یہ قتل نہیں ہو سکتی ہر گ السلام تو سلام یا سیدی یا سید الرسالی اسلام تو یا سیدی یا امام الانبیاء مڑ سالی اتنے کے سلاحو سلام دعا دے بولو بولو اسے سلاح تو سلام دے لوا دے مینوں مینو ڈکے گا جے مینوں ڈکے پے آ اسی نہیں ڈک فرشت بھی ڈاک جی لہنا بن کے کھلوتے نہیں یار سان دے کادی واری مانگ دلائے کا واری اس گل کی مانگنے ایک واری مدینہ پہا کل دے یار دے موجہ شیر دے اگے ہاتھ بن کے سلام اصل کا یا سیدی یا رسول اللہ بہتر ہزار دا گروہ بہتر بہتر ہزار پارگا جی دست بستان کدو ماری آسیگ کھلو کے پڑھیے اصلا تو وسلام علیکہ یا رسول لاسام جی پھر سجنا گلیاں محلے سام سجنا گلیا اسان سجنا دے گلیا ایمانداری گونج جگہ سام سجنا دے, دے گلیاں بیٹھے رلی بیٹھے گونج نہیں ہوئی وہ گونج میرے کہ نہیں آپ مسلمان ہو سیت سنی آؤ کی اصلیت تاری گ ہونی چاہیے میں ولی آلی بیٹھے سے ولی نامی بیٹھے بھی چلے کلے فرشتے بھی جک جک پہ تھے خدا بھی سلام دے تو روپیہ کلے خدا بھی سلام خدا بھی سلام خدا بھی سلاما یا کم ایمان والوں کا ہے پڑھو جا پڑھے سمجھو ایک نہیں پہ ہو پڑھو نہیں وارا فان ذکر دے کر بلنداباد حکم ہے نال کرو قرآن آدھا پیا خدا بھی سلام دے تو خدا, خدا, خدا, خدا بھی خدا بھی سلام دے توفے خدا بھی سلام خدا بھی سلام دے تو خدا بھی سلاما دے تحفے خدا بھی سلاما دے تحفے مدینے شہر دی کی شان پوچھدا ہے مدینے شہر دی پوچھتے پیادو شہر ہے پیادو شہر ہے وہ بس بلے بلے پیادہ شہر ہے وہ بس بلے پیادہ شہر ہے شہر ہے بس پیادہ شہر ہے بس بلے سلام پڑھے فرشتے آ کے پڑھنے بدا باد نصیب نہیں ہود نسیب نہیں تو ہو سلام دی مخالفت کرنا جی سلام دی گل مخالفت کرنی ہے تو ایمانو خالی جیڑا سلام دی مخالفت کرے گا ایمانو تو نے من حضور تے سلام و سلام جانے ایمان جان جان بولو بولو یہ این او یار میں سو جاؤں گی تیرا کی خیال ہوگا کہ شاید یہ رک جائے گا نہیں بلکہ بلند اور کوئی موقع جو ذکر رسول کو روکے اور پڑھتا سمجھا جائے وہ یہ مومن نہیں کیونکہ یہ خوشی نہیں مل کے را کیا جو دم پے دم پلو درو حضرت او حضرت ہالی بھی وہ گونج نہیں پیتا ایمان کی سلامتی گونج پہ جا حضرت یہ جملہ تڑے زور نال کہنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس فیصلہ بار دیا جی کچھ یہ پڑھتے نہیں حضرت بھی ہے تھی جور بنا دیا گوج پی جاؤ حضرت, حضرت حضرت حضرت بھی ہے او دم پہ دم ہزور مستری لانگیا شاہی بیٹھے نے موجود نے سڈے ہی ساڈے والے ابھی دس نے لوگوں نے ٹکرا نہ مارے جی محبوب ساڈے آئے محبوب, آنے محبوب آنے اہے چال ماں بول تے سہی پر ایک میری گل تو دس میں آیا چی اکے توں آدھے پا اتنے مجود ایک ایک مال بھی آؤ اتنے بیٹھا وہ آیا موجود ایک پر بیٹھا وہ آجود آپ موجود میں آیا دی گل کر میں کیا میں پورے ملک دی گلی گلی ہر سنیا حدرت بھی ہے جام موجود پھر آخر جمع نبی کن نے میں ایک ایک نیا تھا ایک ٹر گیا میں بہت دور کی سو جی میں کاش تو اللہ کا قرآن پڑھ دو نبی دی حدیث پڑھ دو تے نہ پڑھ کر دو پر جے پڑھے بھی تے فائدہ کوئی نہیں میں شاہ خل حدیث شاہ خور قرآن ہوں میں پھر تیران نہیں دی وجہ کے بنا عشق نبی بنا اس کے نبی جو پڑی تے ہے بخاری بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری نبی ہر جا موجود ہو سکتا ہے میرے خالق کائنات نے فرمایا و باہ اللہ جمونی ماں بوبا تمکد ہوا یا آفتاب چمکدہ ہویا معاذ مہاجاگ دے کاجل والے ماں نو خال کے کائنا تین کیا فرمایا یہ ودو ہا دے چہرے والے تمکدہ ہویا آفتاب ہے چمکد ہویا آفتاب آفتاب تے میرا ماں بوب آفتاب دے حکم دی تعمیل کر دے اشارے تے واپس آئے ہاکم دی محکوم نلت بھی ہت کے پر نہیں میری سمجھ گلتے اللہ دا فرمان صحیح ہے فرمایا وہ دنیا وال سو مسلمانوں کیوں آخا وس را جموں نیلا مبوبا تمکد ہوا آفتاب ہے آفتاب کن نے بولو اور سورج کن نے سورج سورج ایک فیصلہ والا جدو پورے شباب پہ آ گئے یہ سارے کا اتفاق ہے کہ سورج ایک بابیا کوچ آخر سورج ایک سنیا گلو پوچھو آنگے سورج ایک عیسائی یہودی ہندو سکھ عسائی مسلم کار مسلم سائنس سائنسدان سوشلسٹ کیمونس کل کا فیصلہ سورج ایک سورج میں آخر گل کرو رابی نے آیا یار جی سورج ایک ہی ہے میں جو تسی گل کرو ان دیا سورج ایک باؤ ترام